بس اللہ صلی اللہ عرحم اللہ السّلام علیکم ورحمت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے سنسل کتاب دعوت نمبر پانچ سو پچیس ابلیغ ایک سو ستاسٹھ ہے پانچ سو پچیس شروع ثابتہ اور کا درخت نمبر ہے اور اس میں جو ہے لاسب لا, سبحان لا الہ اللہ نمبر جو ہے اڑتالیس ختم ہو کے انچاس پہ پہنچے ہیں جی لا الہ اللہ نمبر انچاس لا لا لا نمبر انچاس جو ہے کل پچاس ہے لال تو ان میں نمبر انچاس کا جو ہے پہلا پیراگراف ہے تو وہ یہ ہے سبحان الله الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا اللہ الا على دِن عظيم یہ مقدس كہ جو ہے تجزيات اربا کے ساتھ ص ولا اللہ ولاََََََََََكط اللہ بلعظن یہ عظیم کلمہ اس کے ساتھ ملحق ہے تو اس کی توجہ جو ہے دو تین درسوں میں چلے گا انشاءاللہ اللہ تو پہلا جو ہے سبحان اللہ تو اس میں آپ لوگوں نے بار بار پڑھ لیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللّہ اکبر اس حصے کی جو تصویحات اربا کے نام سے ہیں پہلے اس کی توضیع ہوگی پھر اللہ علیہ کے بعد میں توضیع ہوگی تو سبحان اللہ یہ تسبیح جو ہے نماز عشاء کے بعد پڑھی جانے والی تصبیہات میں سے ہے یہ تصویر جو ہے اور نیس جو ہے پیر کے دن بھی اس مقندس تصویر کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کا حضرت امیر گبیر علیہ رحمٰن نے حکم دیا ہے تو بھی ایک مصحف عمل ہے نیز حضرت شاہ سید محمد نربش رحمت اللہ علیہ نے بابِ اتکاف میں بین فکر رہاوت جو ہے بابل اعتکاف میں یہ فکوت باب ال اعتقاف میں جو ہے آپ نے موتق کو اس مقدس تصویر کو کثرت سے ویت کرنے کا حکم دیا ہے موتقی جو کثرت سے جو تصویر اعتکاف کی حالت میں پڑھیں گے وہ آپ نے یہ تجویز دیا ہے اور اس تجویح کی تاریخ توضیح جو ہے دعوت شریف کے درخت نمبر دو سو تین پبلک سات میں اور دو سو چار ابلک آٹھ اور دو سو پانچ ابلغ نو میں توضیح دیا ہے پہلے لیکن ابھی اوراد فتح کے جو ہے زمین میں اور زمین میں دوبارہ ان توضیحات کو ذکر کرتا ہوں تاکہ اوراد فتح جو ہے اپنی تشریح و توضیح الگ سے ہو سکے ہاں جی تاکہ اوراد فتحیہ کے جو ہے اپنی توضیح ہوا تشریح جو ہے الگ سے ہو سکے اس لیے دوبارہ ان سب کے توضیح کروں تو سبحان اللہ جو ہے اس میں سبحان تسبیح کے معنی میں تسبیح یعنی تنظیح اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی کو ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک اور منازع قرار دینا یہ ہے تسبیح تصبیح اس کہہ جاتے ہیں سبحان اللہ جو ہے عربی لغت میں لکھا ہے یہ علم ہے تسبیح کے لیے سبحان اللہ علم ہے علم علم میں جو ہے معنیٰ ہے اور تصبیح کے لیے تو اس کا معنی تنظیم اللہ تعالی ہے اس کا مراد یعنی اللہ تعالی کو ہر قسم کے اے بنقد سے پاک و منظع کرا دینا یہ محردات راغب جو قرآن لغت ہے اس میں یہ معنی چاہیے اور سبحان اللہ میں جس کا معنی کیا میں اللہ تعالی کو ہر عیب و برائے سے مبرہ کہتا ہوں اس معنی یہ ہے سبحانہ مغرم اللہ ہونے کی وجہ سے منسوخ ہے جس کا فعل اسب بھی ہو یا صبح تو یا عبرو مقدر سمجھا ہے آئیے توجہ جی بنداخی خود کراؤں کیوں نہیں اشراک دکھائیں اور سب بہا تصبیہن کا معنی لغمِ لکھال منجد میں نماز پڑھنا سبحان اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی تنج تمجید و تنظیق کرنا ہاں جی یہ المنجد میں جو ہے یہ معنی کیا ہے سب بہات تسبیہن سے ہاں جی نماز پڑھنا سبحان اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کے بزرگی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی تمجید و تنظیح کرنا تو سبحان اللہ کا اب تجمہ یہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی ای و برائی اور نقد سے پاک اور مبارک قرار دیتا ہوں ایک تجمہ اس کا یہ ہے جو جامع تجمہ ہے بندہ نے بار بار دوسرا جو ہے اے اللہ تو پاک کو منظر سبحان اللہ کا ایک اے اللہ تو پاک و منظر اور شار تجمہ بھی کیا ہے اللہ پاکان اللہ ان میں سے پہلا تجمہ زیادہ جامع اور لوگی معنی سے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں جو موسر مترجم نے مختلف معنی کیا ہے منداخی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ زیادہ جو ہے جامع ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر کیونکہ اے وہ نقد برائی سے جو ہے پاک و منظع کرا دیتا تو یہ سبحان اللہ کی تو جی توجہ ہو گئی ہاں جی اللہ تعالیٰ کے ہر اے و نقص سے پاک و پاکزہ کرا دینا جو جو یوبات کو فارمشقین اللہ کے طور نسبت دیتے تھے ان سب سے اللہ کی ذات عادت کو پاک و پاکزہ قرار دینا اس کے لیے سبحان اللہ کے یہ مقدس کلمہ تو استعمال ہوتی ہے اس مقدس کے علمے کی ذرا اللہ کی ذرا ہم اسی بات کو اظہار کرتے ہیں اللہ تو ہر اے نقص سے پاک و پاکزہ ہے ہر خامی سے ہر نقص سے ہر کمزوری سے تو پاک و پاکزہ ہیں جو معلومات میں پائے جاتی ہے یا انسانوں میں پائے جاتی ہے یا دوسرے معاہدات میں الحمد للہ دوسرا ایسا جو ہے الحمد وانیم لکھا ہے تعریف ستائش تاریخ ستائش کے الحمد اور حمیدہ یہ و الحمد کے معنیٰ تعریف کرنا سراہنا شکر کرنا القاموس و جدید میں یہ معنیٰ اور الحمد جو الحمن جو, الحم جو ال ہے تو یہ الکلم حمد اللہ الخرف ہے تو یہ ال البرائے استغراق ہے عربی ادب کے لحاظ ہیں یہ الل ال البرائے استغراق, ال استغراق یعنی تمام تعریفیں ہیں سب تعریف ہی ہیں یہ معنیٰ جو یہ التے ہیں تو الحمد للہ رب العالمین تجمہ جو تمام تاریخ ہی ہیں عالمین کے رب کے لیے وہ تمام کے مفہوم اس لفظ ال سے سمجھ میں آ جاتی ہے ہاں جی یہ تمام کے معنی میں آتی ہے ولصر ان نل انسان اللہ فام ابھی ان نل پہ انسان پالام وہ اسی استقراء کے معنی میں عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے تو ہم کی معنی تاریخ کرنا سرحنا شکر گزار کرنا یہ معنی ہو گیا تو الحمد جوال ہے وہ استقرا کے لیے پھر معنی ہوا تمام تعریفیں سب تعریفیں تو اب اس مقدمہ تجمہ کا سبحان اللہ کا تجمہ یہ بن جائے گا الحمد کا سبحان اللہ والحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے یا تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں یہ دونوں تجمہ جو چونکہ کسی کی تعریف جو ہے اچھے صفات و کمالات کی بنیاد پر ہوتی ہے کسی بھی چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں نا چونکہ وہ اچھے صفات اور کمالات کا مالک ہے اس بنیاد پر اس کی اچھی تعریف اور اللہ ہی تمام کمالات و اچھے صفات کا بذات مالک اور متصف ہے اللہ وہ ذات ہے جو تمام کمالات کا ہاں جی اور اچھے صفات کا بذات مالک و متصف ہے وہ اللہ اللہ اگر جو ہے عالم ہے تو اس کے علم کسی نے بخشا نہیں وہ ذات صاحب علم ہے وہ صاحب قدرت ہے تو ذات صاحب قدرت ہے ہاں جی صاحب قوت ہے بزاد صاحب قوت ہے اس کے تمام صفحت ذات اس کسی نے اس کو نہ اس کے ذات کو بخشا نظود ملایا اور نہ کسی نے اس کو کوئی کمال بخشا ہے تمام کمالات اللہ ہی کا ہے اسی نے محلوقات کو جہاں جہاں مسئلہ سمجھا بھیجا ہے لہذا تمام تارحیں بھی تمام تارحیں صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں ہاں جی کیونکہ پہلے والی بات کا لازمہ یہی نا چونکہ کسی کی تعریف اچھی صفات و کمالات کی بنیاد پر ہوتی ہے اور اللہ ہی تمام کمالات و اچھی صفات کا بھی مالک اور متصف ہے اور لہذا تمام تارحیں صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں جنہیں جو خود بہت نکل آتا ہے کیونکہ اگر ہم کسی ہاں جی باقمال انسان کی تعریف کریں مثلا فلاں شراز علم کا سمندر ہے مجسمہ طغوا و فضلت ہے تو حقیقت میں یہ تعریف اللہ کی ہے کیونکہ اس بندے کو جو خوش علم و فضلت و طغوا ملی ہے سب اللہ ہی کا ہے عطا کردہ ہے اس لیے اس بندے کی تعریف اور کسی بندے کے بارے میں تعریف کر یہ اچھا ہے اس بندے کی تعریف بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے لہذا الحمد للہ تمام تاریخیں اللہ تعالیٰ کا اگر ہم موجودات کی کسی بھی چیز کی تعریف کریں تو حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی تعریف ہے کسی بھی چیز میں جو بھی کمالات ہے وہ اللہ کا ہے اللہ نے دیا ہے اللہ نے بخشا اللہ کا عطا کر دیا اللہ کی ذات بھی ذات تمام کمالات کا مالک ہے لہٰذا تمام تعریفیں اللہ ہی کی الا اللہ اس میں لاحر ففی جنس ہے یعنی نف یہ جنس کے لہر لاہر ففی جنس ہے. الہ معبود عبادت کے لائق پرشش کے لائق یہ لا لہ یعنی کوئی بھی چیز خواہ فرشے ہوں انسان ہو یا ستارگان و دیگر موجود ہرگز عبادت و پرشش کے لائق نہیں لا ہاں جی کوئی بھی پرشش کے لائق نہیں کوئی موجود پرشش کے لائق نہیں ہاں جی اور معبود نہیں ان میں سے کوئی بھی نہ غیر اللہ کوئی معبود ہو سکتے ہیں اور نہ اللہ کے لوا کوئی اور معبود ہو سکتے ہیں چونکہ اللہ کے علاوہ تمام موجودات عالم اللہ کے مخلوق مربوب مرزوق اور محتاج ہیں تو خالق و رازق رب و بے نیاز ذات حق کے ہوتے ہوئے مخلوق و مربوب و مرزوق و محتاج کیسے معبود وہ پرش کے لائق ہو سکتی ہے ممکن نہیں, نہیں ہے ہاں جی اللہ کے ہوتے ہوئے جو کہ منی میں حقیقی ہے رب ہے مالی کے حقیقی ہے رازق ہے خالق ہے حقیقت بلحاق تو اس کے ہوتے ہوئے پھر محلوق کیسے جو ہے ہاں جی دوسرے موجودات کے پھر محلوق کی کیسے عبادت ممکن ہے کیسے ان کی پرش ممکن ہے یہ تو اللہ کے پھر توہین لازم ہو جائے گا تو لا الہ الا اللہ یہ اللہ غیر کے معنی میں ہے یعنی کوئی بھی معبود کہ جس کے صفت غیر اللہ ہو کوئی مہاجدس کی صفت غیر اللہ ہو خدا نہ ہو ہرگز موجود نہیں ہے یعنی جو کچھ موجود ہے صرف اللہ موجود ہے اللہ کے سوا کوئی کوئی ایسی الہ جو اللہ نہ ہو اور وہ پرش کے لاق سیرے سے موجود یہ مراد ہے یعنی عبادت و بندگی کے لائق اس کائنات میں اگر کوئی ذات یا حشے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذاتِ کراہ ہیں تو تجمہ یہ ہوئے اللہ کے سوا کوئی بھی لاحق عبادت نہیں ہاں لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی لاحق عبادت نہیں کہ علامہ مشرق کا تجمہ شیخ خورشید کا تجمہ یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ اللہ نے یہ تجمہ کیا اور ایک تجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت و بندگی کے لائق اس کا انعد میں کوئی بھی نہیں ہے یعنی اگر کوئی ذات یا شہ عبادت کے لائق ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عبد سے یعنی؟ یہ توجی جو ہے یہ تجمہ بندہ نے اور لوگوں کی خدمت میں اب آگے آتا ہے واللہ اکبر اس کی توجہ جو ہے آج سے اس میں ہونا ممکن نہیں اس لیے یہ کل کے درس میں رکھتا ہوں